شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اس میں پیغمبر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 فَتَعْتُدُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 میںری کم تیو بھی میں تا میرون قبیر اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے کال سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے مومنو اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے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 اور یہ اللہ کی حدے ہیں اور نہ ناماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے ان الذین يحادون اللہ ورسوله کبتو کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات عذابٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح زلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے اور ہم نے صاف اور صحیح آیتیں نازل کر دی ہیں جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا جوم احصا الله نسو والله على كل شيء شهيد جس دن الله ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا, من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ألما كانوا بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ <عَلِيمٌ> کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ وَيتَن جَونَ ب إِثْمِ وَلودِوان وَمَصَةِ السُونِ وَإذ جَ أوكَ حََكَ بِمَالَ يُحَك بِهِ اللهُ وَيقُونَ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 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإفم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْذُوذُوا فَاشْذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو اللہ تم کو کشادگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے یا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم بامنة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 عن سبيل اللہ فلهم عذاب انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے لن تغنی عنهم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 لَا ان حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھولا دی ہے یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُنَا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت زلیل ہوں گے اللہ کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے بے شک اللہ زوراور اور زبردست ہے سو گلوں کی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 تجری اللہ نفی گی الغان حزب اللہ الزیق جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہرے بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے